سلیمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے مقام پر آئے. ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے ہمارے پاس پچاس بکریاں تھیں وہ سراب نہیں ہو رہی تھی رابی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے دعا فرمائی اور اس میں اپنا لواب دہن ڈالا پھر کنویں میں جوش آ گیا ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سراب کیا خود بھی سیراب ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درخت کی جڑ میں بیٹھ کر بیت کے لیے بلایا راوی کہتے ہیں، سلمہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے میں نے بات کی. کیوں تیز چلتے تھے جلدی سے پہنچ گئے ہوں گے یہ جو کسی کام کے لیے جلدی پہنچنا اور جلدی کرنا یہ بھی بڑے اہم اخلاق کی بات ہے اس میں بھی بڑی ایک خاص حکمت ہے وہ حدیث میں آتا نا کہ لوگ مسلسل پیچھے ہوتے رہیں گے یعنی لیٹ ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ڈال دے گا یعنی وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے نیکی کے مواقع ان سے نکل جائیں گے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے سابقون میں سے بننے کی کوشش کریں نہ کہ پیچھے پیچھے پیچھے کلاس میں گئے تو پیچھے بیٹھ کے گزارا کر لیا اور کہا کہ یہ آگے کسی سے دوسروں کے لیے مخصوص ہے اسی طرح کسی بھی نیکی کے کام میں کوئی بھی نماز پڑھی تو بہت تاخیر سے آخر وقت میں پڑھی یہ بھی ایک بہت ہی ناپسندیدہ عادتوں میں سے ہے تو سلما جو تھے جب اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت دے انسان کو چلنے کی صلاحیت ہے اگر ہاں کوئی بےچارا دے دوڑ پاتا نہیں چل پاتا تو وہ مازور میں شمار ہوگا مگر اس کا اجر اس کی نیت کے ساتھ ہے کہ وہ جانا تو تیز چاہتا لیکن چل نہیں پاتا تیز مگر یہاں پر جو جا سکتا وہ جائے وہ سب سے پہلے کہتے میں نے بیعت کی پھر اور لوگوں نے بیعت کی یہاں تک کہ جب آدھے لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ نے فرمایا سلمہ بیعت کرو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں آپ نے پھر دوبارہ لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا فرمائی اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی بیچ میں ایک بریک لی تھوڑی سی ایک طرح سے جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ نے فرمایا اے سلمہ کیا تم نے بیعت نہیں کی میں نے ارز کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پہلے تو میں نے بیعت کی اور لوگوں کے درمیان بھی میں نے بیعت کی آپ نے فرمایا پھر کر لو حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بات کی پھر آپ نے مجھے فرمایا اے سلمہ وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے میں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا عامر کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے فرمایا تم بھی اس آدمی کی طرح ہو جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی اے اللہ مجھے وہ دوست اطافرما جو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو پھر مشرقوں نے ہمیں صلح کا پیغام بھیجا یہاں تک کہ ہر ایک جانب کا آدمی دوسری جانب جانے لگا اس سے پہلے آنا جانا بند تھا تو اب دونوں ایک دوسرے کی طرف آنے جانے لگے اور ہم نے صلح کر لی اس میں مزید کیا سبق آپ کو سمجھ میں آیا اچھے کام کی طرف بار بار بھی بلایا جائے, جائے تو بار بار بھی کر لینا چاہیے نا نہیں کرنی چاہیے نہ نہیں کرنے نو no, نہیں کہنا چاہیے yes. موت پر بیعت کر رہے ہیں اور آپ بلا رہے ہیں اور محبت سے بلا رہے ہیں اور بار بار, بار بلا رہے ہیں ایک توجہ دینے کا ایک طریقہ ہے نا اور یہ صحابی جب صلیحدیہ کو روایت کرتے ہیں تو اپنا پارٹ جو ہے وہ بیچ میں ڈالتے ہیں اس سے ہمیں ایک اور چیز نظر آ جاتی ہے ایک اور رخ کیونکہ اس میں چودہ سو لوگوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس اور کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا جو سنانے سے تعلق رکھتا ہوگا یعنی اجتماعی کاموں میں بھی ہر ایک کا اپنا ایک انفرادی رول بھی ہوتا ہے اور وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے یعنی مثلا آپ ایز اے کلاس ایز اے گروپ یہاں بیٹھے ہیں مگر آپ میں سے ہر ایک ایک انڈیویجل بھی ہے اور ہر ایک مختلف طرح سوچ بھی رہا ہے وہ الگ ہی خوبصورتی ہے لیکن مجھے اس واقعے میں جس چیز نے بہت زیادہ میری توجہ کھینچی کہ آپ جب بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر کر لو تو وہ پھر کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا پھر کر لو وہ پھر کر لیتے ہیں پھر تیسی بار پھر کر لو پھر کر لیتے ہیں کوئی رکاوٹی ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اچھا پھر حاضر ہیں کسی اور کو تو آپ نے یہ نہیں کہا ان کو کہہ کے ایک مثال قائم کی کیونکہ آپ کا کوئی بھی عمل بیکار نہیں تھا کہ اپ تھے ویز میکنگ فن اف پیپل اینڈ وہق کر رہے تھے نہیں, اس سے بھی کچھ سکھانا مقصود تھا دیکھیں زندگی میں باذوقت ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ باذوقت ایک دفعہ کوئی ایک واقعہ میں سنا چکتا ہے اس شخص کو وہ واقعہ بڑا عزیز ہوتا ہے وہ پھر سنانے لگتا ہے ہم کہتے ہیں پلیز سٹاپ اٹ ہم نے سنا ہوا اس کو مجاملہ کہتے ہیں مجاملہ کیا ہوتا ہے اچھا پھر اس طرح سننا دوسری بار بھی جیسے پہلی بار سن رہے ہیں. اچھا ہم میں سے اکثر لوگ ہاں یہ آپ نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے اس لیے چلے آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو وہی واقعہ ایک واقعہ کئی بار نہیں آتا آتا ہے نا لیکن ہر بار کیا ہوتا ہے کانٹیکٹ فرق ہوتا ہے وجہ مختلف ہوتی ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہوتا ہے بعض اوقات ریپٹیشن میں بھی کسی کام کے ریپیٹ کرنے میں کسی کورس کے ریپیٹ کرنے میں کسی چیز کو بار بار پڑھنے میں کسی چیز کے بار بار کرنے میں کوئی حرج نہیں پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقت والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں نا عمر میں وہ ایک کام بار بار کرنے کو کہتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں, بھول جاتے ہیں تو اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کسی نے دوسری دفعہ کہہ دیا تھا آپ مسکراہ پڑے اور کہ اچھا ٹھیک ہے اوکے اب مثلا آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں, اچھا تم نے نماز پڑھ لی اچھا یہ بھی پھر وہی جملہ دوبارہ اپنا ادھر آئیے تم نے نماز نہیں پڑھی نا تم نے نماز نہیں پڑھی تم نے نماز پڑھ لی تم نے نماز پڑھ لی ہے نا بہرحال ایک ہی بات کو کہنے کے مختلف طریقے ہیں اب مثلاً اگر آپ کی اماں آپ کو دوسری دفعہ پوچھتی ہے تم نے نماز پڑھ لی تو آپ کیا کرتے ہیں ماتھا پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کتنی دفعہ پوچھیں گی تو یہ معاملہ کرنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جھگڑے بیڈ فیلنگز دلوں کا پٹنا کہاں سے شروع ہوتا ہے ایسی چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہمیں دوسرے کی چھوٹی سی بات دل کو لگ جاتی ہے اور ہم وہیں موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پاس نہیں پھٹکتے بدگمانیاں لے کے لوٹتے ہیں اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا تھا نقصان کس کا ہوتا وہ کہنے والے کو تو خبر ہی نہیں کیا کہا تھا اس نے اپنا ہی ہوتا ہے اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے بالکل بالکل خرابیاں کی وہیں خرابی رہتی کبھی آپ نے تفسیر میں یہ بات پڑھی کہ یہ سورہ اس موقع پر بھی نازل ہوئی اور پھر اس موقع پر بھی نازل ہوئی شان نزول کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز ریپیٹڈلی بھی نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کی انسان کو ضرورت رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں ایک سے زیادہ مرتبہ دہراتے تھے کچھ اور اس واقعے سے آپ نے سیکھا ہو <سلمان> بالکل یعنی ان کے سیکریفائز دیکھے اور آپ نے مائنڈ نہیں کیا اچھا تو تم نے میری چیز فلا دے دی آگے اور ہم اس پہ ناراض ہو بیٹھتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دی تھی اور تم نے آگے دے. تمہارے نزدیک اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی نا ویلو ہوتی تو تم اپنے پاس اس کو جان سے لگا کے رکھتے فوراً بلیم شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں ہماری تو کوئی ویلو نہیں ہے آپ کی نظر میں ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے جی دوست کی مثال اس لیے دی تھی کہ تم فلاشاس کی طرح جس نے یہ دعا کی تھی کہ تم تو مجھے اپنی جان سے بھی پی زیادہ پیارے ہو اپنا اصلہ کسی کو دینے کا مطلب کیا اپنی ڈھال کسی کو دینے کا کیا مطلب ہے کہ تم نے اپنی ذات پر اپنی جان پر اپنے چچا کو ترجیح دی وہ ڈھال جو تمہارے کام آنی تھی تم نے جا کے اپنے چچا کو دے دی گویا تمہیں ان کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ پیاری ہوئی تم نے تو وہی کام کیا جو فلاں کسی نے کیا تھا جس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے وہ دوست دے جو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو یعنی گویا تمہارا اپنے چچا کے ساتھ خیر بھلائی کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا وہ مومن کی مثال کیا بتائی گئی ہے خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے یا وہ پسند تو بڑی دور کی بات ہے ہوں کچھ پسند ہی نہیں کرتے اور یہاں یہ اپنے سے پر ترجیح دے رہے ہیں اپنے پر ترجیح دے رہے ہیں دوسرے کو دیکھیے جنگ کا موقع ہو اور آپ کے پاس ڈھال ہو اور وہ بھی اللہ کے رسول کی دیوی ہو دے دیں گے جا کے کسی کو اچھا بہت سی مٹیریل چیزوں کے ساتھ ہماری صرف سنٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہوتی وہ جنگ اکٹھا کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی اور جتنی زیادہ چیزیں جمع ہوتی ہیں اتنے ہمارے لیے ببال جان ہوتی یہ برتن فلا نے دیا تھا یہ ڈھال فلان نے دی تھی یہ پین فلاں نے دیا تھا یہ فلاں کا یہ فلاں کا اور ڈھیروں ڈھیر چیزیں کٹھی اور جب ہم مر جائیں گے تو ہماری چیزیں اٹھا کے وہ دراز خالی کریں گے یوں الٹ کے بن میں کیونکہ کسی اور کی تو ان کے ساتھ کوئی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ نہیں ہے اور دوسری بات یہ, کہ اس میں یہ بھی نظر آتا ہے سیرت جو ہے انڈیویژل لیول پہ آگے پہنچائی جائے گی تو وہ ہر صحابی کو انڈیویجلی بلا کے ان کو محبت کا احساس دلاتے ہیں خاص طور پر ان صحابا کو آپ بہت توجہ دے رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں کی ہیں اب دیکھیں کہ آپ کی اونٹنیا چھڑانے چلے گئے تھے نا اکیلے ہی سلیمہ بن اقوا وہ ہیں ان کے اندر ایک خوبی ہے اسی لیے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں سب لوگوں نے بیعت کی تھی سوائے جدن قیس کے منافق تھا اس نے نہیں بیعت کی تھی وہ چھپ گیا تھا ایک درخت کے پیچھے یہ وہی ہے نا جس نے غزوہ تبوک کے موقع پہ کہا تھا کہ میں عورتوں کے معاملے میں بہت ویک ہوں میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا اس لیے بہتر ہے آپ مجھے ساتھ نہ لے کے جائیں تو وہی جو پیچھے رہتا ہے پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے تو پیچھے رہنے والوں میں شامل نہ ہو پھر اس موقع پر ہوا یہ تھا کہ جب صلح ہو گئی تو قریش نے مطالبہ کیا کہ ہمارے جو غلام بھاگ چکے ہیں اسلام لا کر ان کو واپس کیا جائے تو آپ نے ان کو واپس کرنے سے انکار کیا تھا اور یہ صلح سے پہلے تھا آپ نے یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں قریش کا الزام کیا تھا کہ یہ غلامی سے بھاگ کر گئے حالانکہ وہ اسلام لا کر گئے تھے ابو رافع سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش نے مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی بس میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں اب کبھی بھی ان کفار کے پاس واپس نہیں جاؤں گا انہوں نے بھیجا بات کرنے کے لیے اور وہ وہیں مائل گھائل ہو گئے وہی بیٹھ گئے میں نے نہیں واپس جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ تو عہد کو توڑتا ہوں اور نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں البتہ تم واپس چلے جاؤ اگر تمہارے دل میں وہ چیز قائم رہے جو اب ہے تو پھر واپس آ جانا لیکن ابھی تم ایک مشن پر ہو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس گیا دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کر لیا یہ بھی ایک خوبصورت مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی تربیت کرتے تھے کہ نہیں اس وقت تم جس کام پہ آئے پہلے وہ کرو پھر واپس جا پھر آنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون المرار پر چڑھے گا اس کے گناہ اسی طرح معاف کر دیے جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے معاف کر دیے گئے تھے جابر نے کہا تو سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھے یعنی قبیلہ خزرج کے اس کے بعد آگے پیچھے سب لوگ چڑھے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو بخش دیا گیا سوائے اس شخص کے جو سرخ ہونٹ والا ہے اشارہ کس کی طرف ہوگا کہ قیس اللہ اللہ کی دعا کرے وہ بولا اللہ کی قسم میں اپنی گم شدہ چیز پا جاؤں یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ تمہارے صاحب میرے لیے مغفرت چاہیں کہا وہ شخص اپنی گم شدہ چیز ڈھونڈ رہا تھا تو بعض انسان کوئی چیز ڈھونڈتے کسی خاص چیز کی تلاش میں دین کے کسی اہم کام سے پیچھے رہ جاتا ہے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں چھوٹی چھوٹی لالچ اور مال کی محبت میں اصل کو نہ کھو بیٹھے بہت بڑا خسارہ ہوگا اور یہ جو آیت ہے نا کہ نا پتہ نہ لگتم مبینہ تو یہ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ آیت تمام دنیا سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے یہ آیت مجھے دی ہے مَا تَقَدَّمَ اللہ ذَنْبِكَ وَمَا رمبکا وَيُتِمَّ مات عَلَيْكَ وہ کام مستقیم تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہمارے لیے کیا ہے آپ پر تو اللہ اتنا راضی ہے ہمارے لیے کیا ہے ہم بھی تو اکثر یہ کہتے نا وہ تو اللہ کے رسول تھے ہم تو بچارے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی نول مکمنات انہار خالدین سیاح آتی وکان ادال کا یہ سب سے بڑی کامیابی تھی اللہ کے نزدیک کیا جنت میں داخلے کا وعدہ اور گناہوں کے کفارے کا کس بنا پر اس بیت کی بنا پر آپ کو وہ واقع بھی یاد ہوگا کہ جس میں آپ نے عقیدہ کی اصلاح کی تھی جب ہدابیہ میں بارش کے بعد جو رات میں بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہوئے اور کچھ کافر ہوئے مومن کون جنہوں نے کہا کہ اللہ نے برسائی بارش اور کافر کون جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی یہ جو سٹارز وغیرہ کے پیچھے پڑھتے ہیں نا لوگ میرا ستارہ یہ اور اس کا وہ ہے اور اس ستارے کی وجہ سے اس کا اوپر نحست اور وہ ستارہ اس جگہ پہ داخل ہو گئے ان چیزوں سے بھی قطن پرہیز کرنا چاہیے اور بہت اہم لیسن جو اوور سارے واقعے سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں پرسکون رہنا ہر طرح کے حالات میں پرسکون رہنا بڑے سے بڑے صدمے بڑے سے بڑے نقصان اور بڑے سے بڑے غم کے موقع پر بھی سنسز کو برقرار رکھنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے دنوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آئے تو آپ نے پوچھا ہمارا پہرہ کون دے گا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چنانچہ سب لوگ سوتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا تم ویسے ہی کرو جیسا کرتے تھے پس ہم نے ایسا ہی کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جائے یا بھول جائے تو ایسا ہی کیا کرے کیا مطلب تھا ویسے ہی کرو جیسا تم پہلے کرتے تھے یعنی ابھی نماز پڑھ لو کیونکہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کی نماز چلی جائے فجر کی یا کوئی بھی تو اس کو پہلی فرصت میں پوری نماز پڑھ لینی چاہیے ویسے ہی کرو جیسے پہلے کرتے تھے جیسے عام دنوں میں کرتے سفارت کے بارے میں چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سفیر کیسا اگر اگرچہ آپ کا براہ راست اس سے تعلق نہیں لیکن معلوم ہونا ضروری ہے کہ اسلام کا نظام سفارت کس قسم کا ہے ہمارے ملک میں جب کسی کو سفیر مقرر کیا جاتا ہے کیا دیکھا جاتا ہے کس بنا پر عہدے ملتے ہیں کس بنا پر پوسٹنگ ہوتی ہیں جس کی جتنی بڑی سفارش اس کے لیے اتنا بڑا موقع بہرحال ایک کتاب ہے سفراء اور رسول کتاب عربی میں ہے لیکن چند باتیں اس میں سے آپ کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفراء تھے ان کی کچھ صفات ہوتی تھی نمبر ایک بولنے کا فن جانتے تھے فصاحت و بلاغت کہ بولنا آتا جب آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بات تو کرنی آنی چاہیے پھر کے دربار میں جب السلام جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا میری زبان نہیں چلتی میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجیے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا دوسرا کرے اور انہوں نے خود ود ڈرا کیا اور کہا ہوا افسا منی لسانا وہ مجھ سے زیادہ پسیح اللسان ہے پھر یہ کہ اچھے اخلاق کیونکہ گھٹا ہوا بدمزاج انسان اچھے بھلے معاملے کو بھی بگاڑ دیتا ہے جو کام ہونا ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے سفیر حضرت جعفر تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں اپنا موقف بیان کیا تھا اور بہت عمدہ طریقے سے کیا تھا اور سچائی سے کام لیا تھا پھر بہادری کہ انسان کے اندر اتنے گٹس ہوں کہ جو بات کہنا چاہے سچ کی یا حق کی اس کو آسان طریقے سے کہہ بھی پائے دب کے نہ بیٹھ جائے پھر حکمت کی کون سی بات کہاں کہنی چاہیے مزاج میں تحمل ہو ری نہ ہو انسان ظاہری وقار بھی ہو خوش رو ہو خوش اسم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری طرف کوئی پیغام رساں بھیجو تو خوش روح اور خوش اسم آدمی کا انتخاب کیا کرو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ایک صحیح بات درست بات کو ایسا شخص لے کے آتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں کرنا مجھے یہ کام بہت اہم سبق ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کے لیے کوئی پیغام دے کے بھیجیں تو نمبر ایک وہ سمجھتا ہو پیغام وہ بات بدل نہ دے سچا ہو صاحب حکمت ہو ٹھا کر کے نہ جا بات مارے کہ وہ آپ کا بھی امیج خراب کر دے یہ بہت اہم ہے خوش لباس بھی ہو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب خوارج کے فتنے کا آغاز ہوا خوارج کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے تو میں حضرت علی کے پاس آیا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤنی خوارج کو سمجھاؤ جا کر تو میں نے یمن کے بہترین جبوں میں سے سب سے اچھا جبا پہنا ابو زمیل کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھے ابن عباس کہتے کہ میں ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے اے ابن عباس ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ کیا جبہ ہے وہ کہنے لگے میرے اوپر کیا ایب لگاتے ہو بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبوں میں سے بہترین جبہ پہنے ہوئے دیکھا ہے یعنی انہیں سب سے پہلے خوارج کو اعتراض ہوا ان کے لباس پر تو انہیں کہا کہ تم مجھے اس بات پر روک رہے ہو یہ اس بات پہ تم مجھے برا بلا کہہ رہے ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ روز نہیں پہنا مگر ایک موقع پر پہنا تو موقع محل کی مناسبت سے اچھے لباس کا انتخاب بھی ضروری ہے کہ آپ کس مجلس میں جا رہے ہیں کس محفل میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے مثلا آپ اسلام کے امبیسیڈر بن کے جا رہے ہیں کبھی گئے ہیں آپ کہیں کہیں ابھی تو ہم اسلام پڑھ رہے ہیں پھر وقت آئے گا تو کبھی کوئی تبلیغ کرنے جائیں گے سفیر صرف وہی وہ نہیں ہوتا جو امبیسیڈر کسی ملک کا کسی جگہ پر جاتا ہے آپ مثلا اپنے بچے کو ایک پیغام دے کے کسی نیبر کے گھر بھیج رہے ہیں یہ بھی سفارت کاری ہے یہ بھی پیغام لے کے جانا ہے اس کو بھی آداب سکھائیں کہ آپ پہلے جائیں دروازہ زور سے نہیں نوک کرنا آہستہ کرنا سلام کرنا آرام سے بات کرنا اونچی آواز سے نہیں بولنا یہ ادب آداب ہیں کسی کے پاس بھی پیغام لے جانے والے کے لیے اسی طرح مثلا آپ کو مثلاً کسی کالج میں بلایا جاتا ہے کہ آئیے ہمارے بچوں کو کوئی اسپیچ دیں یا کوئی ان کو کچھ کر کے دکھائیں تو کیسے جائیں گے آپ ہم؟ وہ کچھ بھی پہننا ہو کسی بھی حال میں چل پڑے نہیں آسن طریقے سے ہس بحال تو حالات کی مناسبت سے اگر لباس میں تبدیلی کی جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں یہ چیز آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے پھر خوبصورت انداز تبلیغ ہو امر بن مامون کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد معاذ بن جبل ہمارے ہاں یمن میں تشریف لائے سہری کا وقت تھا وہ بلند اور باروب آواز کے ساتھ تکبیر کہتے جا رہے تھے میرے دل میں ان کی محبت رچ بس گئی صرف ان کے تکبیر پڑھنے کے انداز سے کیونکہ آواز بھی متاثر کرتی انسان کو چنانچہ میں ان سے اس وقت تک جدا نہ ہوا جب تک شام میں ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پر مٹی نہ ڈال دی گئی اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں میں کہتے ہیں نا پہلی نظر میں محبت ہونا اور ہماری تو پہلی نظر کی محبتیں ہوتی ہیں بس وہ پہلی نظر میں ہوئی پھر ہوئی اور اس کے بعد تو کون میں کا اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے محبت ان سے ہوئی تھی لیکن ان کے مشن میں ان کا ساتھ دے رہے تھے اور امریکن ممون کہتے ہیں کہ میں مرنے تک ان کے ساتھ رہا ساتھ رہے سے مراد ہی نہیں کہ ہر جگہ ساتھ ہی گیا یعنی ان کے مددگاروں میں شامل رہا آغاز کس سے ہوا تھا خلاصہ یہ کہ دین کا پیغام کس طرح پہنچائے خوبصورت سے خوبصورت آواز میں خوبصورت سے خوبصورت انداز میں بیسیکلی آواز سے مراد یہاں انداز ہے اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ڈیلی ڈھالی تکبیریں آپ پڑھ رہے ہیں کس کے دل پہ روپ پڑے گا یہی امر ابن میمون کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور کہا اے بنو اود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں تم جان لو کہ لوٹنا اللہ کی طرف ہے پھر جنت ہے یا جہنم ہے وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے موت نہ آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں یہ ان کا پہلا خطبہ تھا الفاظ کا انتخاب کتنا خوبصورت تھا بات وہی وہ تھی لیکن بھدے انداز میں نہیں کہ خوبصورت انداز میں کہی بات لوگوں کے دل میں اتر گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بر وقت تعلیم دینی چاہیے جب لوہا گرم ہو تو اس کو موڑنا چاہیے بچہ سننے کا ابھی اس کا موڈ نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں نصیحت کیے جا رہے ہیں تو وہ درست نہیں جزید بن شہبان سے روایت ہے کہ ابن مربے انصاری ہمارے پاس آئے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے جس کو امر بن عبداللہ اللہ امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے ابن مربے نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا قاصد ہوں آپ فرماتے ہیں کہ آپ انہی مقامات پر وقوف کرو بلا شبہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو یعنی یہ پورا علاقہ وقوف کا ہے یا جہاں بھی ہو وقوف کر لو ضروری نہیں کہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو پیغام جیسا دیا جائے ویسا امانت کے ساتھ ادا کیا جائے حکمت کا تقاضا یہ نہیں کہ آدھی بات بتائیں اور آدھی بتائیں بغیر یا معنی بدل دیا جائے اس کا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مصائب پر صبر کرنے والا ہو انسان کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفرا کو قتل بھی کیا گیا بعض پہ مشکلات بھی آئیں مثلا آپ کے ایک قاصد ہیں ابو اماما کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے میری قوم باہلہ کی طرف بھیجا میں ان کے پاس پہنچا تو بھوکا تھا اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے وہ میری طرف متوجہ ہوئے میری عزت کی انہوں نے خوش آمدید کہا اور کہا کہ میں خبر موصول ہوئی کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے کہا نہیں میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اب آپ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام پیش کروں انہوں نے کہا او کھانا کھاؤ میں نے کہا افسوس تم پر میں تو تمہیں اس قسم کی چیزوں سے منع کرنے آیا ہوں کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ خون وغیرہ کھا رہے تھے اس وقت یعنی حرام چیز کھا رہے تھے کچھ تو میں کہا کہ میں یہ شریک نہیں ہو سکتا میں رسول اللہ کا کاسد ہوں میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ میں انہیں دعوت اسلام دیتا رہا اور وہ مجھے جٹلاتے اور جھڑکتے رہے میں نے انہیں کہا افسوس تم پر میں سخت پیاسا ہوں پانی تو پلاؤ اور میری پگڑی مجھے واپس کر دو انہوں نے کہا نہیں ہم تجھے یوں ہی چھوڑے رکھیں گے حتیٰ کہ تو پیاسا مر جائے گا میں سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں وہاں سے چل دیا میں اس وقت بری طرح تھک ہار چکا تھا دم گھٹ رہا تھا میں نے اپنا سر پگڑی میں دے دیا اور گرمی کی شدت میں تب ہوئی زمین پر سو گیا خواب میں میرے پاس دودھ لایا گیا اتنا لذیذ کہ لوگوں نے اس جیسا لذت والا دودھ نہیں دیکھا ہوگا مجھے اس کو پینے کا موقع دیا گیا میں نے پیا اور سیراب ہو گیا میرا پیٹ بڑا ہو گیا لوگوں نے میری قوم سے کہا تمہارے پاس ایک آلہ اور اشرف آدمی آیا تھا لیکن تم نے اس کی عزت نہ میں نے اپنا سیراب پیٹ دکھایا جب انہوں نے یہ زانہ صورتحال دیکھی تو وہ مجھ پر اور جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا تھا اس پر ایمان لے آئے سب کے سب مسلمان ہو گئے اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب قوم نے ان کے ساتھ برا سلوک بھی کیا تو وہ وہاں سے چلے آئے اور راستے میں سخت تکلیف کے عالم میں لیٹ گئے اور دعا اللہ سے کی توکل اور بھروسہ اللہ پہ کیا اللہ نے ان کی ضرورت پوری کی اور جب ان کا حال بدلا تو قوم کا بھی حال بدلا تو بعض اوقات لوگوں کو براہ راست بات سمجھ نہیں آتی لیکن کسی اور چیز سے وہ متاثر ہو جاتے تو اس وقت کا بھی انتظار کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ معاملہ فہمی ضروری ہے حالات کا جائزہ بھی لینا چاہیے سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کیا کہا تھا میرا خط ڈال دینا اور پھر دیکھنا سب متولہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونا دیکھنا کہ مادہ کیا کہتے ہیں کیا ریاشن ہوتا ہے ان کا تو بہرحال بنیادی طور پر یہ چند چیزیں کیونکہ انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ چیپٹر جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا ملوک اور عمرہ کی طرف خطوط بھیجنا یہ خطوط کون لے کر گئے تھے آپ کے قاصد کس طرح لے کر گئے کیا کیا خط میں لکھا ہوا تھا کیونکہ صلاح ادابیہ کے بعد کا وقت اسلام کی تبلیغ کا وقت ہے تو اس سے آپ کو تبلیغ کے آداب بھی پتہ چلیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی سبحان کلب کا نش اللہ اللہ اللہ تب اَل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ